ہماری یہ عبادت جو ہے خانہ کاغا کے واسطے نہیں ہے بلکہ باری تعلی کے لیے ہم اس کے لیے عبادت کر رہے ہیں اور خانہ کاغ جو ہے وہ تو صرف ایک سمت ہے اور ایک چہت ہے اس کی طرف منہ کر کر ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو اس لیے یہ اترا ہی بیجا ہے اور یہ کہنا ہی جو ہے بالکل فضول اور بہودہ ہے کہ جناب مسلمان جو ہیں وہ خانہ کعبہ کی طرف مو کرتا نماز پڑھتے ہیں تو وہ نماز خانے کعبہ کے لیے ہو رہی ہے یہ ان کی حمایت ہے اچھا پھر دوسری بات یہ ہے کہ اگر خانہ کعبہ کی کے لیے نماز ہو تو پھر ہونا تو یہ چاہیے کہ کعبہ کا اگر کہیں بھی پتھر پہنچ جائے یا خانے کعبہ کوئی بھی چیز جہاں پہنچ جائے تو پھر اسی طرف جو ہے عبادت ہونی چاہیے مسلمانوں حالانکہ ایسا ہرگز نہیں رہ اس کے بعد دیکھیں کہ ہندو جو اپنی مورتیوں اپنے ہاتھ سے بنائے ہوئے بتوں کے سامنے ہوتے ہیں تو جہاں بت ہوتا ہے وہی جو ہے اس ہندو پجاری کا سر ہوتا ہے لیکن ہمارا معاملہ یہ نہیں ہے. بلکہ ہمارا ہمارا منہ خانہ کعبہ کی طرف ہوتا ہے تو پتہ یہ چلا کہ ہندو کا جو سر ہے وہ مورتی کے سامنے جھکا ہوتا ہے مورتی کے لیے جھکا ہوتا ہے اور مسلمان کا سر جو ہے خانہ کعبے کی طرف جو جھکتا ہے تو وہ اس کے رب کے لیے جھکا ہوتا ہے اس کے رب کی عبادت کے لیے جھکا ہوتا ہے خانہ کعبہ کے لیے نہیں جھکا ہوتا ہے تو دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں بہت سے لوگ جو ہیں وہ خانہ کعبہ کا خلاف بھی لے آتے ہیں تو کوئی بھی جو ہے خانہ کعبہ جناب کی طرف مر کر نماز نہیں پڑتا ہے اور پھر دوسری بات یہ سمجھنا چاہیے کہ خانے کعبہ جو ہے اس, اس بنی ہوئی پتھروں کی عمارت کا نام کعبہ نہیں ہے بلکہ کعبہ جو ہے یہ تو اس جگہ کا نام ہے عمارت جو ہے وہ تو اس جگہ پر ایک علامت ہے نشان ہے اگر وہ عمارت اور وہ پتھر جو خانے کعبہ کی عمارت میں نسل ہے وہ پوری کی پوری عمارت اگر ہمارے یہاں پیدل بھی ایریا میں لا کر رکھ دی جائے تو کیا کوئی اس عمارت کی طرف منہ کر نماز پڑھے گا کوئی بھی نہیں پڑھے گا بلکہ اسی طرف نماز پڑھیں گے جس طرف وہ جو ہے یعنی وہ جگہ ہے اور وہ سمت ہے جو ہمارے یہ نماز میں منہ اس طرف کرنے کے لیے تجویز کی گئی ہے لہٰذا ثابت ہوا کہ ہم مسلمان خانہ کعبہ کو سجدہ نہیں کرتے ہیں خانہ کعبہ کی عبادت نہیں کرتے ہیں بلکہ عبادت جو ہے وہ اللہ رب العزت کی بات سے ہوتی ہے اچھا پھر آپ دیکھیں کہ ہندو جو اپنی مورتی کے سامنے سر جاتا ہے تو وہ مورتی سے صرف... یعنی ہوتی پتھر کی لیکن وہ کس کے نام پر بنائی جاتی وہ انسانوں کے ناموں ہی پر جو ہے بنائی گئی ہوتی ہے کالی مائی رام چندر ہے اس طرح کے جو ان کے وہ دیوتا گزرے ہیں جن انسان جن کے انہوں نے وہ نام رکھے ہوئے تھے وہ مورتی ہندو انہیں کے ناموں کی تراش سامنے رکھتے ہیں شریک عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ان مورتوں کو کہ جو انہوں نے انسانوں کے نام پر تراشی ہوئی ہیں وہ ان کے لیے عبادت کر رہے ہیں تو اس لیے ان کا یہ فیص اور ان کا یہ عمل مشرطانہ ہوا اور وہ اس تے تے کرنے سے اور یعنی بتوں کے سامنے سر جھکا کر اس نظریے اور اس عقیدے کے ساتھ کہ وہ بھی جو ہیں یعنی خدائی میں شریک ہیں اور وہ بھی جو ہیں علا ہونے میں شریک ہیں یہ اور بات ہے کہ بڑا علاق اللہ ہے اور چھوٹے یہ چھوٹے معمول ہیں تو یہ عقیدہ اور یہ نظریہ رکھ کر جو ان کے سامنے سر جھکاتے ہیں تو اس لیے وہ مشرک قرار پاتے ہیں جبکہ ہم کھانے والا کی طرف گھوم کر, کر جو نماز پڑھتے ہیں اس طرح کی کوئی بات نہیں ہوتی ہے اس لیے ہم مباحد ہیں ہمارے یہاں پھر کسی طرح بھی جو جی ہے وہ ہندوؤں کے کھیل کی طرح نہیں اور جب پھر دیکھیں آپ اگر خانے کا جو خانہ کعبہ جو ہے اگر اس عمارت کا نام ہو تو بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو پہاڑوں پر آباد ہیں تو پہاڑوں کی بلندی اس عمارت سے تو کہیں بلند وادہ ہے کہیں اونچائی پر وہ ہوتے ہیں اور وہ وہاں نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو جب وہ نماز وہاں پڑھ رہے ہوتے ہیں پہاڑوں پر تو اس وقت یہ خانے کعبہ کی عمارت ان کے سامنے ہوتی ہی نہیں کسی طریقے سے بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو تہوانوں میں ہوتے ہیں یا جغرافیائی اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو زمین کے بعض حصے ایسے ہیں کہ جہاں جبھی وہ بہت خانے کعبہ کی اس عمارت سے تو بہت طے میں چلے جاتے ہیں بہت اینچائی میں چلے جاتے ہیں اور جب وہ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس وقت ان کے ان کے سامنے جو ہے وہ خانہ کعبہ کی عمارت نہیں ہوتی ہے تو پتہ یہ کہ نہیں ہم جو کانے کعبہ طرف منہ کرتے ہیں وہ اس کی وہ سمت تجویز کی گئی ہے وہ جہد تجویز کی گئی ہے وہ عمارت نہیں تجویز کی گئی ہے تو اس لیے اسی طرح سے ہمارا مسلمانوں کا یہ عمل خانے کعبہ کی طرف منہ کرتا نماز پڑھنا جو ہے وہ ہندوؤں سے کسی طرح سے بھی جو مناسبت اور مشابہت نہیں رکھتا ہے لہذا جو ہے وہ مسلمانوں کا یہ عمل ہندوؤں کے مشابہ قرار دینا آریائی فرتے کا یہ بالکل جو ہے حمافت پر مبنی اور بےحدہ قسم کا جو ہے وہ نظر ہے اور بےحدہ قسم کا نہیں قرار ہے دوسری بات وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ جو ہے ہماری طرح عبادت کرے ہم جو ہے کو عبادت نہیں کرتے ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ ہمارے طریقے پر عبادت کریں جس طرح ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں مسلمان بھی ہمارے طریقے پر اللہ کی عبادت کریں دونوں کا مقصد تو ایک ہی ہے اللہ کو یاد کرنا تو پھر یہ کیا ہو جائے کہ یہ جو مسلمان اور طریقے پر عبادت کر رہے ہیں حالانکہ ہم بھی اللہ کی عبادت کر رہے تو یہاں یہ بات یاد رکھیں عبادت وہی عبادت ہے کہ جسے اللہ تبارک و تعالیٰ بتلائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے جو عبادت ہو اور اللہ تبارک وطالعہ سے اللہ کے نبیوں نے جس کو عبادت بتلایا ہے وہی عبادت ہے اپنی عقل سے تجویز کر لینا کوئی عبادت عبادت نہیں بن سکتی آج میں خردے کی جو عبادت ہے وہ ان کی اپنی عقل سے گھڑی ہوئی جو ہے عبادت ہے ان کی اپنی اصلی اختراعی اور, اور اپنے من سے جو انہوں نے عبادت کرنا کر لیا ہے اس کو وہ عبادت قرار دے رہی تو وہ ہرگز جو عبادت نہیں قرار پاتا عبادت وہی ہے کہ جو اللہ رب العزت نے بیان فرمائی اپنے رسولوں کی زبان سے کہلوائی وہی عبادت ہے اور ہم اسی عبادت کے کرنے کے پابند ہیں تو جو, جو عبادت اپنی عقل سے تجویز کی گئی ہو وہ ہر کس عبادت نہیں نہیں کہ اس کو عبادت کہا جا سکتا وہ انتہائی غلط طریقہ ہے لہٰذا ہم کسی طرح سے بھی جو ہے عقلی تجویز کی ہوئی جو ہے وہ عبادت عبادت نہیں خراب دے سکتے اور نہ ہم اس کے اس کو جو ہے مان سکتے ہی. تو اس لیے <تصفح> فرمایا یا رہا تو ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور عبادت کا مفہوم میں نے گزشتہ کل بھی جو ہے مختصراً کیا تھا کہ عبادت اپنا خ... کسی کو اپنا خالق مان کر یا خالق میں حصہ دار مان کر اس نیت سے عبادت کرنا یہ عبادت ہے اور یہ, یہ نیت نہ ہو تو وہ عبادت نہیں بن سکتی اور عبادت کا مقصد کیا ہے انتہائی اپنی آزادی کا اظہار کرنا انتہائی اپنی آزگی کا اظہار کرنا اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے کہ جب کوئی اپنی آج کا اظہار کرنے والا جو ہے اپنے آپ کو اس بندہ اور اس کو خالق مانے تب جو ہے یہ اظہار عزت کا ہوتا ہے اور اس وقت پھر جو ہے یہ عبادت بنتی ہے تو اب یہاں پر یہ بات بھی سمجھ لی جائے کہ بعض لوگوں نے بد مذہبوں اور بد عقیدہ لوگوں نے عبادت کی تاریخ یہ کی ہے کہ عبادت وہ کام ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے خاص کر لیا اور اس کام کو اپنے بندوں کے لیے نشان بندگی قرار دیا اس کو عبادت کہتے ہیں عبادت کس کو کہتے ہیں ان کے نزدیک عبادت وہ کام کہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے خاص کیا ہو اور اس کام کو اپنے بندوں کے لیے نشان بندگی قرار دیا ہو وہ عبادت بنتا ہے اب یہ عبادت کی تعریف کرنے کے بعد انہوں نے جناب کیا کہا یہ کہا کہ لہذا کسی خیر, کسی خیر کو پکارنا کسی خیر سے مدد مانگنا اور وغیرہ وغیرہ یہ سب جو ہے میں اللہ کے علاوہ کسی کے لیے یہ کام کرنا یہ سب جو ہے شرک ہے اور یہ سب جو ہے کفر ہے تو آپ اور فرمائیں کہ اگر عبادت کی یہ تعریف صحیح مان لی جائے تو دنیا میں کوئی بھی جو ہے جناب مسلمان نہیں بچے گا سب کے سب مشرق قرار پائیں گے اور خود جنہوں نے عبادت کی یہ تعریف کی ہے وہ بھی اپنی اس عبادت کی تاریخ کے پیش نظر وہ بھی مسلمان نہیں رہیں گے بلکہ اللہ رب العزت پر بھی جو ہے یہ شرف ہو جائے گا کیسے ابھی آپ جیسے میں نے عرض کیا کہ انہوں نے کیا کہا کہ وہ کام کہ جو اللہ نے اپنے لیے خاص کر لیا ہو اور اس کام کو بندوں کے لیے نشان بندگی قرار دیا ہو اور اسی میں جو ہے انہوں نے کہا کہ یہ اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکارنا اور دوسروں سے مدد مانگنا یہ جو ہے شرک ہے اب میں آپ کو بتلاؤں کہ دیکھیے کسی کو پکارنا یہ اللہ کے لیے خاص ہے ہی نہیں اللہ نے اپنے لیے یہ خاص کیا نہیں اگر کسی کو پکارنا جسے یہ شرک ہو جائے تو پھر آپ دیکھیں کہ اللہ رب العزت میں انبیاء علیہ السلام کو پکارا قل یا اے رسولو یہ یا پکارنے کے لیے ہے کافروں کو پکارا یا یافروں مسلمانوں کو پکارا یا جہل لدینا بن پہاڑوں کو پکارا یا جبال جگالو ابو تئی تو اب آپ دیکھیے کہ ماض اللہ اس عبادت کی تعریف سے تو خود اللہ رزت پر جو ہے وہ شرک کا یہ و تعالی نے وہ کام کے جو اپنے لیے خاص کیا تھا وہ اپنے لیے خاص نہ رکھا بلکہ جو ہے وہ اللہ تعالی نے جو ہے نبیوں کو پکارنا شروع کر دیا یوگن رسول یا کہ دنیا میں کوئی مسلمان بچے گئے کسی دوسرے کیا ہم دنیا میں رہتے ہوئے صبح سے شام تک ایک دوسرے کو نہیں پکارتے ہیں اے کھلا اے کھلا تو اس عبادت کی تعریف کے پیش نظر تو کوئی مسلمان بچا ہی نہیں سب جو ہے وہ معذ اللہ معذ اللہ ان کی تاریخ عبادت کے مطابق جو ہے جناب مشرک ہو گئے اور خود یہ بھی جو ہے نہیں بچے یہ بھی صبح سے شام تک جو ہے جناب پکارتے ہی ہیں اچھا پھر یہی نہیں بلکہ انہوں نے جو ہے یہ کہا کہ اسی طرح سے جو ہے یادگار منانا دن مقرر کرنا یہ بھی شرک ہے عبادت کی تاریخ میں یہ اس کو بھی لے آئے ہیں یہ بھی عبادت ہے آپ ذرا اور فرمائیں کہ کیا جو ہے دن یادگار منانا یہ شرک جو ہے اس کو قرار دیا جا سکتا ہے ہر گرد نہیں یادگار منانا جو ہے ہرگز شرک نہیں ہے میں آب... ابھی میں آپ آب کے ہوں سرکار تو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہر پیر کو روزہ رکھا کرتے تھے صحابہ رام نے جب حضور سے کہے رسول اللہ آپ ہر پیر کو روزہ رکھتے ہیں اس کی کیا وجہ ہے تو آپ نے فرمایا کہ پیر کو میں روزہ اس لیے رکھتا ہوں فی ہی, ہی نقاب علیہ وسلم کو تسلیم کہ پیر کے دن میری ولادت ہوئی اور پیر ہی کے دن مجھ پر پہلی بہین نازل کی گئی تو میں اس خوشی میں اور اس یہ دن یادگار منانے کے لیے اس کی دن کی یاد منانے کے لیے میں پیر کو روزہ رکھتا ہوں تو آپ دیکھیے خود سرکار دوارے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یاد منائی پیر کا روزہ کیا ہے پیر کا روزہ جو ہے وہ آپ کی برادر کی یاد، یادگار ہے یہ پیر کا روزہ جو ہے وہی پہلی وہی ہونے کا جو دن ہے تو اس کی یادگار خود جو ہے منائی اس لیے پیر کا روزہ رکھنا جو ہے مستحب ہے اور دیکھیے آپ اگر دن مقرر کرنا جو ہے یہ شرک ہو تو پھر آپ دیکھیے کہ کیا حج کے لیے دن مقرر نہیں ہے شریعت میں خود جو حج کے لیے دن مقرر ہے اچھا پھر نماز کے لیے وقت مقرر ہے اور آپ روزوں کے روزوں کے لیے دیکھیں تو روزوں کے لیے مہینہ مقرر ہے اور پھر بیاہ شادی کے لیے جو ہے تاریخ مقرر نہیں کی جا سکتی سب کرتے ہیں اس کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا ہے اگر دن, دن تاریخ مقدر کرنا شروع ہو تو پھر جو ہے سب سے پہلے جو ہے ان کو عمل کرنا چاہیے یہ خود جو ہے دن اور تاریخ مقدر نہ کریں خود اپنے مدرسے میں جلسے کیلئے تاریخ حضیرت کے لیے دن اور تاریخ مقدر کرتے ہیں تو پہلے یہ خود سوچے دیکھ کہ یہ خود اس تاریخ سے نہیں بچے یہ خود جو ہے یہ جو ہے اپنی تاریخ کے مطابق جو ہے ہو, ہو گئے کہ اپنے مدرسوں میں تھے انہوں نے فن مقرر کیا تو آپ یہ انتہائی قسم کی یعنی لب اور بےبودہ بات ہے عبادت کے بارے میں یہ تعمیر کرنا کہ جناب وہ کام جو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے خاص کر لیے ہو تو اور ان کو نشان بندگی کرا دیا اور بندوں کے لیے تو جناب وہ عبادت ہے لہذا ہے یادگار بنانا اور دن, دن مقرر کرنا اور کسی کو پکارنا اور کسی غیر سے جو ہے مدد مانگنا یہ سب جو ہے عبادت ہے لہذا اللہ کے علاوہ جو ہے کسی کو پکارا گیا اور جو ہے کسی دوسرے کی یاد منائی گئی تو جو من گھ جو تعریف جو ہے وہ کرتا جناب مشرق بنانا جو ہے وہ قرار پاتا ہے اور جناب مشرق بنا دیا یہ تاریخ نہیں ہے عبادت کی عبادت کی تاریخ یہی ہے کہ اپنا خالق مان کر اس کے ساتھ اس بنی عبادت ہے سر جھکانا بندگی کرنا یہ عبادت خراب پائے گا جب تک یہ نیت نہ ہو اپنا خالق اس کو نہ مانا جائے اور اظہار بندگی اور اظہار اس کے لیے جو ہے اپنے آپ کو اس کا بندہ قرار نہ دیا جائے اور اس کو خالق نہ مانا جائے اس وقت تک جو وہ عبادت نہیں بن سکتی لہذا ہم اگر جو ہیں اللہ کے نبیوں کو اور اللہ کے گلیوں کو اگر پکارتے ہیں اور ان سے مستغیث ہوتے ہیں تو ہمارا ہرگز عقیدہ جو ہے وہ یہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ کسی طرح سے اللہ کی خالقیت میں وہ خالق بولے شریک میں شرک ہے یا خدائی کی خدائی میں خدا کی خدائی میں وہ حصہ دار ہیں ہرگرد نہیں بلکہ ہم ان کو اللہ کا بندہ مانتے ہیں ان کو اللہ کا بندہ قرار دیتے ہیں تو لہذا یہ ہے یہاں پر سمجھ لینا چاہیے کہ یا ہی ہم عبادت کرتے ہیں یعنی ہمارا عز اور ہماری بندگی یا اللہ تجھے ہم معبود مان کر تجھے ہم خالد مان کر ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ کو ہم معبود مانتے ہیں اگرچہ یہاں پر بہت سی اور باتیں جو مجھے یاد کرنا تھی لیکن چونکہ وقت کافی ہو چکا ہے آج اسی پر اکتفاق کرتا ہوں بقیہ باتیں اسی جو مضمون سے متعلق اور اسی عہد کریمہ کے اس جس سے متعلق انشاءاللہ آئندہ درد میں کروں گا اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق میں باخر داوان الحمد رب رفتار